بسم اللہ و رحم الرحمۃ الرحمۃ اللہ و رحمۃ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتوہ سکینہ میں موجود تمام خوران گرامی اور میرا نرشید میں موجود تمام خورنہ گرامی باقی تمام سامعین کو شماسن واپسی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کے تفق الحد میں سے باب نمبر بیالیس باب الاجارہ کا درج نمبر چھ ہے ہاں جی اور درج نمبر چھ سب پیج نمبر باجاز الحد جو ہے نیا ایڈیشن دوسرا ایڈیشن تین سو تیرہ کے شروع پیراگراف سے آ آپ کا تاشر رہا ہے تو شاذ مزید جو ہے اجرت کے حوالے سے مزدور کے حوالے سے جو چیز اجرت پر لی جاتی ہے ہاں یا ہاں کسی شخص کو آپ مزوری پر لیتے ہیں تو پھر ان کی مختلف متفرک احکامات تھے تو متفرک احکامات بیان کریں فرماتے ہیں ول عجیر و جی عجیر یعنی مزدور جس جی شاہ کو آپ کام لینے کے لیے لا بلاتے ہیں عجیر یعنی مزدور مزدور جو ہے اما خاص یا عجیب مزدور یا خاص ہے خاص سے بات کیا ہے آپ نے اس کو کچھ مدت کے لیے ہاں جی پابند کر دے کہ آپ مثلاً ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ یا کچھ ہفتے آپ صرف ہمارا کام کریں گے تو اپنے گھر میں بلاتے ہیں اور صرف ان کے اپنے کام اس کو دیتے ہیں اور تو اس کو عجیر خاص بولتے ہیں اس میں اس کو پھر کہیں اور کام پہ جانے نہیں دیتے ہیں صرف ان کا آپوں کام کرنا ہوتا ہے جنہوں نے اس کو بلایا ہے اور ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے عجیر یا خاص ہیں کمنستو جرا جیسے کہ کسی کو عجرت پر لیا گیا لل خدمت ہاں خدمت کے لیے کسی کے گھر میں دیکھ گھر کے ہاں جی کام کاش کے لیے گھر میں کوئی مریض ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے ہاں جی یا بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کسی کو اجرت پر لیتے ہیں ہاں جی کسی کو جو ہے گرمی مزدور کے طور پر یا آج جو ہے گھر کے خادم کے طور پر رکھ دیتے ہیں جیسے کمنسط و اجرت جیسے کسی کو اجرت پر لیا گیا لل خدمت ہاں میں خدمت کے لیے مدتاً معتاً ایک معین مدت سال بولو چھ مہینے بولو جتنے بھی بولیں وہ معین مدت کے لیے گھر میں خدمت کے لیے اس کو اجرت پر لے لیا تو ایک تو اس کو اس کو عجیر خاص بولتے ہیں ہاں جی جیسے جو ہے لوگوں کو خن سما پر رکھتے ہیں ڈرائیور کے طور پر رکھتے ہیں ہاں جی یا دوسرے گھریلو کاموں کے کا لیے وہی میں مشترک یا جو ہے وہ عجیب مشترک ہے وہ آپ کے بھی کام کریں گے اپنے دوسرے ٹائم بے دوسروں کے بھی کام کریں گے یا مشترک ہے جیسے کصبہ اور جیسے رنگ کرنے والا پینٹرول خیات درزی ہاں وہ اپنے دکان پہ بیٹھ کے جو ہے جہاں ضرورت ہو وہاں کام کر لیتے ہیں وغیرہ میں اس کے علاوہ دوسرے تمام جو ہے ہنر پیشہ لو تو پھل عجیر الخاص جو جہاں یہ خاص عجیر ہے خاص مزدور جو صاحب آپ کو گھر میں خدمت کے لیے رکھا ہے اس سے اگر کوئی چیز آپ کے گھر میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے مطلب پیالہ وغیرہ گر کے ٹوٹ گیا کوئی گلاس ٹوٹ گیا یا کوئی نقصان آیا اور اس نے جان بوجھ کے ایسا نقصان نہیں پہنچایا تو لا یزمنوں وہ ضامن نہیں ہے ہاں ماتلف ہے جو کچھ ضائع ہو جائے طلق ہو جائے فید ہی اس کے ہاتھ سے اس کے ہاتھ سے اگر کوئی چیز ضائع ضائع ہو جائے ٹوٹ پھڑ ہو جائے ہاں جو اس نے جان بوجھ کے تو نہیں توڑا ہاتھ سے انسان نے غلطی سے ہو جاتا ہے تو اس کا وہ ضامن نہیں کہ اپنے جیسے اس کا کوئی خسارہ بھرے لیکن بال عجیب المشترک جیسے دردی ہیں اس کو آپ نے اپنے کپڑا سینے کے لیے دے دیا ہاں رنگ کرنے والے اس کو آپ اپنے گھر کے پورے گھر کو یا خوش کمروں کو رنگ کرنے کے لیے دے دیا تو وہ مشترک جو ہے اور جو مشترک مزدور ہے آپ اور دوسروں میں یہ عزمان اگر وہ ضامن ہوگا ہاں کب ان کا ان بھی تقسیر ہی اگر اس چیز کو اس نے نقصان پہنچایا اس جزیر نے کپڑے کو خراب کیا اس رنگ کرنے والے نے ہاں خراب رنگ لگایا وہ بھی بے تقسیری اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے نقصان ہوا بتا آتی ہی اس نے جان بوجھ کے جو ہے زیادتی کی اور نقصان پہنچایا تو ان دو صورتوں میں یہ جو زامن ہوگا آگے وہی زخاخ نئے مذہب و اضاخ طلب ہر صاحب صوبہ ایک دو کو احساس ہے وہ اپنے کپڑا درزی کو سینے کے لیے دے دیتے ہیں پھر درزی اور جو ہے اس کپڑا کے مالک میں اختلاف ہو جاتا ہے کپڑے کے مالک بولتے ہے میناؤ کو ہاں جی اچھا قبا سلانے کے لئے دیا تھا وہ بولتے ہیں نہیں ابھی مجھے قمیض سلانے کے لیے دیا تھا اس طرح کے اختلاف ہو جاتے ہیں وہاں کس کا کس کی بات مقدم ہوگی بتائیں وہی اختلاف ہے جب اختلاف ہو جائے صاحب صوب کپڑے کا مالک و الخیات اور درجی میں فقال صاحب صوب تو کپڑے کا مالک کا ہے امر تو کامی نے آپ کو حکم کیا تھا ان تو ملا ہوں یہ کہ آپ اس چیز کو بنائیں قبان قبا بنائیں وکال خیات اور درجی بولے نہیں بھئی بل قمیصن آپ نے تو مجھے قمیض لانے کو کہا تھا تو اب یہاں کس کی بات چلے گی پھل قول کولو صاحب صاف تو یہاں بات کو لینے یعنی بعد اولو صاحب صاحب کپڑے کے مالک کی چلے گی تو اس کے بعد مقدم ہوگی لیکن اگر اس کے بارے میں دکاندار کو شیک ہو جائے یہ جان اس کے جھوٹ بول رہا ہے تو مالمین قسم کے ساتھ کوئی گواہ وغیرہ نہ ہو ہاں جی اس کپڑے کے مالک کے پاس تو قسم کھائیں گے میں نے آپ کو کم خفا سلانے کے لیے دیا تھا تو پھر وہ درجی ضامین ہو جائے گا قسم کھانے کے ساتھ اس کے بعد تو مقدم ہوگی در کپڑے کے مالک کی پھر اس نے قسم کھا لیا پھلا و حلفہ ہاں جی اب وہ کپڑے کے مالک نے قسم کھا لیا اور کہا بھائی قسم کے ساتھ بولا میں نے یہ کپڑا آپ کو فوا سلانے کے لیے دیا تھا تو پھر جو ہے زمین الخیات تو وہ درزی ضامین ہو جائے گا سو وہ اس کے کپڑے کا تو یا اس جیسا کپڑا خود لا کے خرید کے دوبارہ سے لا کے دے دیں یا جو ہے اس کپڑے کی قیمت دے دیں بھیکل صنعت اصطلاف فارمولے کی شکل میں ہر صنعت صنعت میں بھی کداری کا اسی طرح ہے زمین ضامین ہوگا شان صنعت جو ہے ضامین ہوگا کب علم یا عمل اگر وہ انجام نہ دے مہارا صاحب ہوں ہاں جو چیز اس ہاں جی اس کام کے جو واصل مالک ہے جس نے اس سنت کو مثلاً مزدوری پہ بلایا تھا یا اس کو کوئی سامان دیا تھا اور جو جیسے صاحب ہے وہ سامان جو ہے وہ جیسا چاہتا ہے اس کے مطابق وہ صنعت نہ بنائے مثلاً ایک تارخوان کو آپ نے کچھ لکڑی دیا تھا وہ تو تارخان سند گر ہے اور آپ نے اس کہا تھا بھائی جو ہے دروازہ بنانا ہے لیکن اس نے اس کا کھڑکی بنا دیا پھر بعد میں اختلاف ہو گیا تو یہاں کیا کچھ چیز کے بعد چلے گی شادی فارمولے کے مطابق یہاں جو ہے جس نے لکڑی دیا ہے لکڑی کے مالک کی بات چلے گی البتہ قسم کے ساتھ کبھی نے قسم کھا کے بولا تو پھر اس تارخان کو ہاں یا وہ ایسے لکڑی لا کے پھر بنا کے دینا ہوگا یا اس کو اس لکڑی کا اس لکڑی کی قیمت دینی ہوگی یہ حکم اس طرح کسی بھی صنعت میں جیسے وہ بندے نے کہا جی جس نے مال دیا ہے اس نے جیسے کہا ہے ویسے اس کو بنا کے دینا ہوگا اور جیسے بولا وہ نہیں بنایا کوئی اور چیز اپنے طرف سے بنا کے دے دیا اور ان دونوں میں اختلاف اس صنعت میں ہاں جی تو وہ صنعت گرد ہوتی ہے اللہ دوسرا جو چیز کا مالک ہے وہ قسم کے ساتھ بولیں اپنی بات آگے پھر نایا مطلب ولاب استا جرا دعبت اگر کوئی شاخ جو ہے کسی جانور کو اجرت پر لے لیں کرائے پر لے لیں لیا ملا لے اٹھوانے کے لئے اس پر آشرت دن دس جو ہے بوجھ گندم دس پیمانے کا فیس جو ہے پیمانے کے معنی میں دس پیمانے مثلاً دس کلو یعنی دس آفیزہ کا فیس ہے،, ہے اس کی جمع ہے یعنی دس پیمانے مثلا کیا چیز منہندی گندم اٹھانے کے لیے اس کو اس جانور کو اس نے اجرت پر لے لیا یہ تو ممبا مثال دس پیمانے بولا ہے آپ اس کو پندرہ بھی کر سکتے ہیں بیس بھی کرتے ہیں ہاں جی پچاس سو بھی کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں اس نے گندم بولا ہے گندم اٹھوانے کے لیے اس جانور کو اجرت پر لیا ہے تو اس اجرت پر لینے والے شخص کے لیے زیادہ ہے وہ اس جانور پر گندم کی جگہ پر زیادہ منال ہنتا تھی تو وہ اس پر گندم بھی لا سکتے ہیں وہ شاعری جو بھی واقعی میں اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو ان کے مشابہ ہیں وہ جانور کو اٹھانے میں اور ہم واقعی میں دوسری چیزیں بھی وہ جیسے چاول وغیرہ دالیں وغیرہ بھی اس اٹھوا سکتے ہیں ایک شرط کے ساتھ علم یقن اگر نہ ہو وہ دوسری چیزیں آپ نے تو گندم اٹھوانے کے لیے اس کو کرائے پر لیا ابھی آپ دوسری چیزیں بھی آپ اس پہ لاد سکتے ہیں اس سے اٹھوا سکتے ہیں ایک شرط کے ساتھ اگر وہ دوسری چیزیں علم یقن اگر نہ ہو اشد زیادہ تکلیف دینے والا اس جانور کو نقصان پہنچانے والا مات ہی فی الوز جبکہ وزن میں برابر ہے وزن میں تو برابر ہے جانور کو ہاں اس کے کمر کاندھے والوں کو نقصان پہنچانے کے اس میں چانس زیادہ جیسے کلمل ہے ہاں جی کپاس کا جو ہے دس کلو اور نمک کا جو ہاں جی پتھر کی شکل میں ابھی پیسا نہیں ہے ثابت نمک ہے اس کا دس کلو اٹھانے میں نمک زیادہ بھاری محسوس ہوتی ہے خصوصاً اٹھانے والے کے کمر کرنے کو نقصان پہنچا سکتا ہے جیسے نمک و حدید اور لوہا بغیر میں اسی طرح اس کی طرف دوسری سخت چیزیں تو حالانکہ وزن برابر ہے لیکن سخت چیزیں جو ہے اٹھانے میں اٹھانے والا خواہ انسان ہو تو اس کو بھی زیادہ تکلیف پہنچتی ہے جانور ہو تو اس کو بھی تکلیف پہنچا سکتے اور اس سے جسم کو نقصان بھی پہنچا سکتے تو ایسی صورت میں پھر وہ اس کو نہیں لاد سکتے ہیں. نہیں لاد سکتے ہیں صرف اسی وہ چیزیں لا سکتے ہیں جو گندم کے مشاور چیزیں ہیں آگے پھر فرماتے ہیں وہ جز الشتاروں جائز آپ کسی کو کرایے پر یعنی مزدوری پر لے سکتے ہیں کسی شاخ کو مزدوری دینے کے لیے اجرت دینے کے لیے آپ لے سکتے ہیں کس کام کے لیے کہ تعلیم قرآن قرآن سکھانے کے لیے ہاں کسی قاری کو قرآن سکھانے کے لیے آپ اس کو اجرت پر مزدوری پر تنخواہ پر لے سکتے ہیں اور وہ دو اس کی صورت دو ہے اما بھی تعینی مدت ان معینت یا ایک معین مدت تعلیم دینے کے لیے قرآن سکھانے کے لیے جیسے بولیں چھ مہینہ قرآن پڑھائے گا ایک سال پڑھائے گا اس طرح اور بھی صورت ان معینت یا کوئی معین سورہ فلان فلان سورہ پڑھائیں گے بول کے اس طرح بھی معین کر سکتے ہیں دونوں طرح صحیح ہے جو کہ دونوں صورتوں میں عمل وہ جو ہے واضح ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے آگے پھر نیا مندہ فرماتے ہیں والا تاج و جائز نہیں ہے تجارت الدارن کسی گھر کو کرائے پر دینا اجرت پر دینا لسنت القابلت آنے والے سال کے لیے ہاں جی آنے والے سال کے لیے مثلا جو ہے ابھی دو ہزار انیس چل رہا ہے ابھی یہ ختم نہیں ہوئے ہاں ابھی اس کا جو ہے ساتواں مہینہ چل رہا ہے تو آپ جو ہے دو کے لیے کسی کو اپنے گھر جو ہے کرائے پر دے دیں جب یہ پہلے سے آپ کے گھر میں نہیں رہ رہا پہلے سے آپ کے گھر کے کرایہ دار نہیں نیا کرایہ دار ہے اس کو آپ آئندہ سال کے لیے اپنے گھر کو ابھی سے پر دے دیں بیٹھنا آئندہ سال بیٹھنا ہے تو یہ فرماتے آئندہ سال کے لیے دیں اور ابھی سے آپ کو کرایہ بھی نہیں ملنا ہے کرایے بھی آئندہ سال سے مثلاً جنوری سے ملنا ہے تو جائز نے اجارے پر دینا گھر کو لنعتقابل آئندہ آنے والے سال کے لیے ولاواج رہا البتہ اور اگر اس کو اجرت پر دے دیں لسنت السانی دوسرے سال کے لیے قبل انقضائے اولا پہلے سال کے ختم ہونے سے پہلے یعنی ایک دشوار کسی کی گھر میں پہلے سے رہ رہے ہیں تو اس کی پہلے سال کی مدت مثلا ایک دو مہینہ باقی ہے یا کچھ دن باقی ہے کچھ ہفتے باقی ہے. تو اس میں جو ہے چونکہ وہ رہ رہے ہیں تو آئندہ سال کے لیے ہاں جی دوسری سال کے لیے ایک سال ہو گیا دوسرے سال کے لیے یا دو سال ہو گیا تیسری سال کے لیے اسی طرح دے سکتے ہیں ایسے شاز کو جازا تو قبل ان کے دال اولا پہلے سال کو ختم ہونے سے پہلے دوسرے سال کے لیے دینا جائز ہے کیونکہ یہ پہلے سے رہ رہے ہیں وہ یہ جو, جو جائز ہے استجار و دعوت ان کسی جانور کو اجرت پر لینا جیسے گولہ وغیرہ کو انجد پر لینا کس لیے لیئر کا لیئر کب ہا اس پہ سوار ہونے کے بعض تاریخ کچھ راستہ ہاں جی کچھ راستہ سوار ہونے کے لا لادمند نہ کہ ہمیشہ کے لیں ہاں جی کچھ مثلاً کچھ کلو میٹر سوار کرنے کے لیے جو ہے ایک راستے میں کرایے پر لے لیں ہمیشہ کھیلیں اس طرح کرایے پر لینا ہاں جی ہمیشہ او یئر کب یا کسی جانور کو کرایے پر لے اس پر سوار ہونے کے لیے دو آدمی بل نوبت باری باری سے ایک جانور پر کرائے پر لے لیا گھوڑا وغیرہ میں کچھ بھی لیکن شرط یہ لگایا کہ اس میں دو آدمی باری باری سے سوال ہوں گے اور بال مرادب یا دونوں ایک ساتھ سوال ہوں گے ایک آج ایک آگے ایک پیچھے ہو کے سوار ہوں گے ان کا انتباب متحمل اگر وہ جانور ان دو بندوں کو اٹھانے کی طاقت ہو تو یہ جائز ہے اس طرح بھی کرائے پر دینا جیسے وہ یا جوز و جائز ہے اس و دعوت نے کسی جانور کو اجارے پر لینا کرائے پر لینا تاکہ خوش راستہ اور پر سوار ہو لیے ہر کب آباد ترین نہ کیا مشاقل ہے ہاں اس طرح لینا بھی صحیح ہے یا اس پر دو آدمی باری باری سے سوار ہونا لیا ہر کب اجنا نوبت باری باری سے اور بالمرادف آگے پیچھے ہو کے سوار ہونے کے لیے بھی لے سکتے ہیں لیکن جب دو بندہ ایک ساتھ سوار ہونے کے لیے شروع ہوتی ہے ان کا انتظام متعمل اگر جانور دو آدمی کو اٹھا سکتے ہیں جانور طاقتور ہے تو آج کے اندر جو ہے یہیں پر اتفاق کرتے ہیں ان شاء آگے آئے گا